الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكّل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فطاحم اللّہ ثوابنیہ و حسن ثواب العرٰ و اللہب المحسن یا ایلّین آمنطی الدین قفر یردو کم اللہ آقاب کم فتن کلب واسرین بل الله مولا وهو خير خیر صدق اللہ العظيم قرآن پاک کی بعض چیزیں خاص تناظر کے اندر نازل ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ ہر انسان کے لیے اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انتہائی تسلی بخش بہت زیادہ سبق آموز حوصلہ افزا اور اس کے لیے ایک مشعل راہ ہوتی اگر وہ اس کے اوپر غور کرے اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ افلاۂ تدبر قرآن امعٰ قلو قُلُوبٍ اکفال کہ یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے یعنی جس کے دل پر تالا ہوگا اسی کو قرآن سے اپنی روزمرہ کی رہنمائی کی چیز نہیں ملے گی اور جس کے دل کو اللہ جلشان شانہ روشن فرما دیں گے اس کو قرآن میں جگہ جگہ ایسی چیزیں ملیں گی جو قوموں کی اور امت کی اجتماعی زندگی کے لیے بھی اور افراد کی انفرادی زندگیوں کے لیے بھی اس میں بڑی بڑا سبق اس کے اندر پوشیدہ ہوگا امت مسلمہ اس وقت شکست خوردگی کے حالات سے گزر رہی ہے یہ وہ دور ہے جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امت کا منہائی الامہ انفرادی افراد تو ایسے ہو سکتے ہیں لیکن منہائی الامہ امت کا مرائل کوئی بہت زیادہ اونچا نہیں ہے. مختلف واقعات ایک تو بھی تازی تازی طویل غلامی گزری ہے بیشتر اسلامی ممالک کی چند ایک کو چھوڑ کے اور پچاس سال ساٹھ سال ستر سال آزاد ہوئے ہوئے ہوئے سو سو ڈیڑھ سو سال کی تو جسمانی غلامی سمجھیں جس میں باقاعدہ ان کے ممالک اغیار کے قبضے میں تھے وہ گزرے پھر جو دنیا میں ترقی اور سربلندی اور دنیا میں جو ایک دنیاوی عزت کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں اس میں مسلمانوں کی اجتماعی کوتا ہی کے نتیجے میں امت پیچھے رہ گئی بہت زیادہ اور دیگر لوگ آگے نکل گئے اس کا بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا جب آپ دنیا کے گلوب پر کوئی بہت زیادہ غیر معمولی معزز نہ ہو اور آپ کی بات نہ سنی جاتی ہو یا آپ کے لوگ آ, مظالم کا شکار ہوں ظلم و ستم ہو رہا جواز ہو رہا اس صورتحال کے کچھ آ, لازمی اور منطقی نتائج ہیں جو نکلتے ہیں دو جمع دو چار کی طرح. جیسے ریاضیاتی اصول ہوتے ہیں کہ کچھ قائدے کو لیے لگتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ سامنے آتا اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان نوجوان بالعموم پوری دنیا کے اندر ایک خاص قسم کی افسردگی کا شکار ہے اس میں اس صورتحال میں مختلف قسم کے رویے سامنے آتے ہیں ایک رویہ آتا ہے جو اپنی طرف سے مخلصانہ ہوتا ہوگا لیکن وہ اس ساری صورتحال میں امت کو اس ذلت کے گڑھے سے نکالنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جسمانی محاذ آ کہیں پر بیمار لے کافی ہو جائے گی کسی بھی جگہ ہم لوگوں کے ساتھ اغیار کے ساتھ جو جو ہم پر کئی مختلف طریقوں سے حاوی ہوئیں وہ صرف ہم پر عسکری طور پر حاوی نہیں ہیں صرف ایک ایک جہت سے حاوی نہیں ہیں بلکہ کئی جہاد سے وہ حاوی ہیں۔ فکرین نے اس کا فرق لکھا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے زیادہ عسکری اور مادی غلبہ تاتاریوں کا آیا تھا تتاری کسی طوفان بلاخیز کی طرح اٹھے تھے منگول کے علاقوں سے اور پورے عالمِ اسلام کو طاقت و تاراج کرتے ہوئے اسلامی خلافتوں کو گراتے ہوئے حکومتوں کو پامال کرتے ہوئے وہ ایک سیل رواں کی طرح بڑھتے چلے جا رہے تھے اور وہ تو انسانوں کے روپ میں وحشی تھے انسان تھے ہی ان کو انسان کہنا ہی بڑا مشکل ہے جس قسم کی دہشت جس قسم کی بربریت جس قسم کے وحشت انگیز مظالم ان کے زمانے میں ہوئے ہیں یا اپنے کھوپڑیوں کے مینار کی بات سنی ہوگی کہ ان کو یہ چیز لطف دیتی تھی اور اچھا وہ عجیب لوگ تھے کہ جان کے بھی دشمن تھے علم کے بھی دشمن تھے مسلمانوں کے کتب خانوں کو آگ لگانا کتابوں کو دریا میں ڈالنا اور کتب خانوں کے اندر آتش زدگی کرنا اس قسم کی ایک عجیب وحشت ناک قسم کی قوم تھی حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اس زمانے کے اندر یہ شک پڑا کہ یہ انسان ہے یا یہ وہ یاجوج ماجوج ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نکلیں گے آخری زمانے کے اندر اچھے بھلے اس زمانے کے بعض علماء کی رائے تھی کہ یاجوج ماجوج یہی ہیں اس سے زیادہ اور کیا مخلوق نکلے گی جیسے یہ لوگ ہیں لیکن چونکہ ان کا غلبہ صرف عسکری تھا ان کو صرف قتل و غارت آتی تھی اس قتل و غارت کے زور پر وہ حاوی بھی ہو گئے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی کوئی پیغام نہیں تھا کوئی دینے کی چیز نہیں تھی کوئی دعوت نہیں تھی کوئی اخلاق نہیں تھے کوئی اصول ضوابط قوانین نہیں تھے حتی کہ کوئی کلچر بھی نہیں تھا کوئی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی لٹریچر نہیں تھا ان کے پاس کسی قسم بھی کوئی ایسی تہذیبی ان کے پاس ورثہ نہیں تھا جس کو اپنے ساتھ اپنی فتح کے ساتھ لاتے اور ایک طرف سے جب ان کی تلوار کسی ملک کو فتح کر لیتی ہے تو اس کے پس منظر کے اندر ان کا کلچر بھی آ رہا ہوتا ہے ان کی کوئی سولائزیشن ہوتی ان کے پاس کوئی خاص قسم کا دین ہوتا ان کے پاس کوئی لٹریچر ہوتا کوئی شاعری ہوتی کوئی ادب ہوتا کچھ چیزیں ہوتی جس سے انسانوں کے دل و دماغ کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے قابو پایا جاتا وہ چیزیں نہیں تھیں تو وہ عارضی فتح ان کے کسی کام نہیں آئی تھوڑے ہی عرصے کے اندر خود سارے مسلمانوں کے قصہ ختم ہوں ان کے مسلمانوں نے اسے وہ ساری مملکتیں جنہوں نے لی تھیں مسلمانوں سے گویا وہ بادشاہی مسلمان ہو گیا کہ صحیح ختم ہو آج کا غلبہ اغیار کا اور کفار کا وہ کئی میدانوں پر محیط ہے کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج کے کفار عملاً موجود نہیں ہیں فزیکلی موجود نہیں ہیں وہاں پر ان کی فوجیں نہیں ہیں ان کی کوئی اور چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی جو اس ملک کے جو معاشرے کی ہر لحاظ سے جو ایلیٹ ہوتی ہے چاہے وہ ان کی انٹلیکچولی ایلیٹ ہے یا چاہے وہ ان کی کسی بھی اعتبار سے پیسوں کے اعتبار سے مالداری کے اعتبار سے جو ایلیٹ سمجھی وہ سب کے سب لوگ ان کے قبضے میں ان کے دماغ ان کی سوچ ان کا نظریہ ان کی فکر یہ حالات میں آج ہمیں ایک جگہ ریکارڈنگ ہوتی ہے پروگرام کی تو ان آیات ہی پر گفتگو تھی تو اس کے لیے کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو ذہن کے اندر یہ سور یہ احد کے تناظر کے اندر آئی ہوئی آیات اور احد وہ مارکا تھا جس میں مسلمان ظاہری طور پر شکست سے دوچار ہوئے تھے غزوہ بدر میں اللہ جل شاہروں نے جیسی مدد فرمائی تھی اس کی وجہ سے مسلمانوں میں غیر معمولی طور پر ایک مرائل ان کا اونچا ہوا تھا صرف اس سنی کی فتح ہو گئی تھی اس میں سب سے بڑی تسلی کی بات یہ تھی مسلمانوں کے لیے کہ اس میں نصرت الہی کو آسمان سے اترتے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید کو اللہ کی خاص مدد کو مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس چیز نے ان کو ایک تسلی دے دی تھی کہ ہم اللہ جلشان ہوں ہماری طرف اور ہم اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ اتنے معمولی اسلحے کے ساتھ اتنے تھوڑے سے آلات حرب و ضرب کے ساتھ بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جیسے ہم بدر میں ہوئے تھے احد کے میدان میں مسلمان اس جذبے کے ساتھ آئے تھے کافروں کو چونکہ بڑی شرمناک شکست ہوئی تھی عہد کے بدر کے اندر اور اس نے بالکل ان کی جو قریش کی لیڈرشپ تھی اس کا صفایا کر دیا تھا آلموسٹ تقریبا اور اب ان کے پاس گویا کہ وہ اپنی طرف سے اپنا سارے اسباب اور وسائل جو ان کے پاس مال ہو سکتا تھا جو ان کے پاس سامانِ ضرب ہو حرب ہو سکتا تھا جو ان کے پاس جوان ہو سکتے تھے حتیٰ کہ عورتیں بھی لے کر وہ میدان کے اندر آئے تھے کہ اب یہ ہمارا مسئلہ بالکل وہ ہے کہ یا تو ہم جیت جائیں گے تو قصہ آگے چلا جائے گا اور یا مطلب وہ جو جس کو کہنا چاہیے نا بالکل ایک ایک آخری مارکہ سمجھ کر ڈو اور ڈائی والے سچویشن میں وہ لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ کتنی بے نیاز ذات ہے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر اللہ و انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اب یہ مارکہ احد کے میدان کے اندر سجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جنگی کمانڈر کی طرح اپنی فوج کو خود اس کی جگہ متعین فرمائی ہے اور آپ لوگوں نے وہ واقعہ بار بار یہ بات سنی بھی ہے کہ اگر اگر احد کا پہاڑ آپ کی پشت پر ہو آپ کے پیچھے ہو تو آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر بائیں صاحب پر ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے جس کو جبل الرومات کہتے ہیں اس پر پچاس لوگوں کو کھڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آج بھی وہ ٹیلا اسی طرح ہی ہے اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے نیچے نہیں اترو گے اور مختلف لوگوں کو مختلف جگہ کے اوپر جس طرح ایک لشکر کو ترتیب دیا جائے لشکر کی اپنی ترتیب ہوتی ہے ایک مئی منا کہتے ہیں ایک کو میسرا کہتے ہیں ایک آگے ہوتا ہے کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں پوری ترتیب کے ساتھ لڑائی ہوتی اور ایسے سارے لوگ بیک وقت تلوار چلا رہے ہوتے اس کی ایک ترتیب ہوتی تو اس طریقے سے آپ نے خود سب کو پوزیشن کیا اور جنگ شروع ہوئی اللہ تعالیٰ کی شان ہے بس کہ مسلمان اول تو غالب ہے اور غالب ہے تو وہ لوگ بھاگے اس کی طرف آج بھی جو علماء ہیں اور جن کو ذوق ہے ایک تو حدیث کی کتابوں میں کتاب المغازی کے نام سے ایک باب ہوتا ہے جس کے اندر یہ جتنی غذبات ہیں اس کی پوری تفصیلات ہوتی اور تفصیلات اتنی دلچسپ ہیں کہ جو اساتذہ اس کو پڑھاتے ہیں اور ذوق سے پڑھاتے ہیں وہ باقاعدہ نقشوں کی مدد سے اور مختلف چیزوں کے مدد سے ادھر حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں اور سامنے نقشے لگا کر حدیث کو نقشوں کے اوپر چسپا کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث یہ کہہ رہی ایسی منظر کشی صحابہ نے کی ہے ان غذبات کی ہر موقعے کی اس کے واقعات کی اور اگر آپ وہاں پر ہوں مدینہ شریف کے اندر ہوں جو جو ان سے تو آپ کو وہ ساری جگہیں بھی آج بتائی جا سکتی کہ یہ بات مثلاً اگر کوئی اچھا بندہ آپ کو مدینہ شریف کی سیر کرا رہا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر کم سن صحابہ کو جب انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں بھی لے کر جائیں تو جن کی کشتی ہوئی تھی اس جگہ وہ کشتی ہوئی تھی یہاں سے یوں بدر یوں عہد پہنچے تھے یہ احد میں پوزیشننگ یہ تھی یہاں کفار تھے یہ جبل و ربات ہے یہاں رسول اللہ تھے اس غار کے اندر آپ کو لے جایا گیا یہاں یہ سارا کچھ لشکر یوں بھاگا خالد بن ولید کہاں سے اپنے ساتھیوں کو گھما کر لائے تو وہ جن پچاس لوگوں کو اوپر کھڑا کیا تھا وہ یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جنگ ہمارے حق میں نہ ہو جائے اس وقت تک تم نہ اترو وہ یہ سمجھے اور جب کافر بھاگنے لگے سامان چھوڑ کر اور تیزی کے ساتھ مسلمان کی دوسری جنگ بھی جیت گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور کا فرمان پورا ہو گیا آپ نے فرمایا مطلب یہی یہ تھا آپ کو کہ جب تک جنگ ہمارے حق میں نہ ہو جائے تم نیچے نہ اترو تو وہ لوگ نیچے اترنا شروع ہو گئے ان کے امیر نے بہت آوازیں لگائیں کہ حضور نے یہ نہیں کہا تھا حضور نے کہا تھا کبھی کسی بھی صورت نہیں اترنا وہ کہ نہیں حضور کا مطلب یہی تھا مطلب ان کا یہی تھا کہ جب تک جنگ ہمارے حق میں نہ ہو جائے. تو جیسے ہی یہ لوگ اترے تین چار پانچ لوگ پر رہ گئے تھے لیکن باقی 40 پینتالیس لوگ نیچے اتر آئے اور آگے نکل کفار کے لشکر میں تھے خارد الولید مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت کافی آگے نکل گئے تھے اپنے ایک دستہ ان کے پاس تھا جنگی قیادت تو ان کے پاس نہیں تھی جنگی قیادت تو وہ سفیان کر رہے تھے ایک دستہ خالد ملید کے پاس تھا تو وہ آگے نکل گئے تھے ایک سائڈ سے ان کو ان کو رکھا گیا تھا جس جس کو میسرا کہتے ہیں اس میں تھے تو ان کے پاس تھا ایک ونگ ایک بریگیڈ کہیں یا جو بھی تو جیسے ہی انہوں نے ادھر سے دیکھ لیا کہ وہ لوگ اتر گئے ہیں تو پھر آپ کبھی جب علومات پر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح ہو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کہاں سے اپنے ساتھیوں کو موڑا اور تھوڑے سے لوگوں کو لے کر وہ کس طرف سے آ کر پیچھے سے پلٹے پلٹے کیا جنگ کا پانچ صحیح پلٹ دیا اور وہ جنگ جو مسلمان جیت رہے تھے وہ مسلمان ہار گئے وہ جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے اپنے سواری سے گرے بھی صحیح دھول بھی اڑی پتہ بھی نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں یا پھر کسی نے بیچ میں آواز اڑا دی آپ شہید ہو گئے شہادت کی اطلاع باہر اس جنگ کے بعد یعنی جب وہ جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں کے پاس سوائے ایک بڑی تعداد میں لاشوں کے شہدا کے اور کوئی چیز نہیں تھی اور یہ لوگ چلے گئے کہتے ہیں ابو سفیان کو رستے کے اندر خیال آیا مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم نے کیوں چھوڑا ہے باقی ماندہ لوگوں کو اگر ان کا بھی ہم آج پورا یہ تو ان کو پتہ تھا کہ ہم چھوڑ آئے ہیں ان کو بہت ساروں کو کچھ تو شہید ہوئے ہیں بہت سارے زندہ ہیں اس نے رستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر ہم واپس چلے اور جو لوگ بچ گئے ہیں تو بالکل ہی وہ لوگ جنگ تو ہار چکے ہیں ان کے اندر تو لڑنے کی سکت نہیں تو آگے ان آیتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سر القیفی کو قلوب اللہ کفر الروب کہ ہم نے پھر ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا کہ وہ واپس نہ آئے تم کی طرف یہ آیتیں یہ کہتی ہیں انسانوں کو مسلمانوں کو اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تسلی آسمانوں سے آئی ہے وہ یاد اچھا جب یہ جنگ ہار گئے مسلمان ظاہری طور پر تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع منافقین تو مدینہ میں تھے آپ کو پتہ ہی ہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تم لوگوں کو یہ تو جنگ جیت گئے مشرقی مکہ تم لوگوں کو چاہیے کہ جا کر ابو سفیان سے امان طلب کرو قبل اس سے کہ وہ کوئی دوسرا لشکر لے کر آئے اور اب اگر وہ لشکر لے کر آیا اس جنگ کو جیتنے کے بعد ان کے حوصلہ انتہائی بلند ہیں اب اگر وہ آیا تو تم لوگوں کی خیریت نہیں ہے اس کے بعد تو دو رستے ہیں تمہارے پاس یا تو اپنے آبائی دین پر واپس چلے جاؤ جس دین سے نکل کر تم یہاں پر آئے ہو جس کی وجہ سے یہ لوگ تمہارے پیچھے آئے ہیں مکہ سے اور یہ سارے جنگ ہوئی ایک رستہ یہ ہے کہ اپنے آبائی دین میں لوٹ جاؤ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ابو سفیان کے ساتھ امان اس سے طلب کر اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگلی جو آیتیں ددین آمن الدین کفرود کم اللہ آم فتح کلیب و خواصرین بلی اللہ مولا کم خیر الناصرین کہ تم لوگ ہمیشہ ہی اپنے ذہن کے اندر رکھو گے اگر تم نے ان کفار کی اور ان منافقین کی منافقین کی بات مانی اور کفار کے پاس تم لوگ گئے یا ان کے ساتھ ہوئے تو تمہیں اللہ جلشانو جو ہے تو تمہیں واپس وہاں پہنچا دے گا جہاں سے تم لوگ چلے تھے جہاں سے تمہارے ایمان کا سفر شروع ہوا تھا تم دوبارہ اپنے اس اس پوائنٹ پہ پہنچاؤ گے اور پھر کیا ہوگا فتن قلیب و ان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ بلکہ کیا کس چیز کا ہمیشہ یقین رکھو کہ بل اللہ مولاکم کہ اللہ تمہارا مولا ہے وہ خیر الناصرین سب سے مدد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ بہترین مدد کرنے والے اللہ ہے اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر نبی برحق ہیں تو شکست کیوں ہوئی ہے نبی خود بیچ میں بھی نبی برحق کو کیسے ظاہری طور پر شکست ہوئی تو اللہ جلّہ شاہ نے فرمایا کہ وہ کا من نبی قاطہ ماحو ربی یون کتنے ایسے نبی آئے ہیں دنیا کے اندر قاتما ان کے ساتھ مل کر ان کا ساتھی بن کر جہاد کیا ہے ربی یون بہت سارے اللہ والوں نے بہت سے اللہ والوں نے یہ جہاد کیا ہے نبیوں کے ساتھ لیک اور اس اس لڑائی میں دونوں قسم کے نتائج آئے ہیں پہلے ماضی کے اندر بھی جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں دنیا دار الاسباب ہے اللہ جلشان اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو آ... کی اپنی مصلاحتیں اپنی حکمتیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگرچہ ان کو شکست ہو جائے فما وحن لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ فی وَمَا اللہ وما بعف و وہن بھی ان پر آتا ذعف بھی ان پر نہیں آتا استقانت بھی ان کے اوپر تین چیزیں بیان فرمائے ان تینوں کے معنی فسرین نے بہت الگ الگ کیے کہ فما وہنوں سے کیا مراد ہے اور کہ وہ واہنو نہیں ہوتے لما اساب بہم فی صبیر وما دعف نہیں ہوتے اور وہ مستقانو بھی نہیں ہوتے یہ تینوں چیزیں جب فی سبیل اللہ ان کو جب لکھا وما لما اس فی صبیر اللہ جب ان کو اللہ کے رستے کے اندر کوئی تکلیف پہنچ جائے تکلیف سے مراد شکستی اللہ کے رستے میں جب اس میں کیا تکلیف ہوگی اس سے بڑی وہ شکست ہے کہ جب ایسی کوئی چیز ان کو پہنچ جائے تو وحن نہیں آتا اور ضعف نہیں آتا استکانت نہیں آتی یعنی ایک تو ان کے اوپر موت کا خوف نہیں آتا کسی بھی صورت کے اندر ان کے اندر کسی قسم کی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری نہیں آتی اور ان کے اندر کسی سے وہ دبتے نہیں ہیں یہ صرف جسمانی جنگوں کی بات نہیں ہو رہی یہ ہر قسم کی جس جنگ کے اندر بھی مسلمان ابتلا ہوں گے تو یہ ان کی شان ہے کہ ان کے اندر خوف نہیں آئے گا وہ دبیں گے نہیں اور ان کے اندر کسی بھی اعتبار سے کمزوری نہیں آئے گی یہ چاہے جنگ کا میدان ہو حقیقی جنگ کا یا نظریاتی جنگ کا آج مسلمانوں کو کچھ جگہوں پر تو حقیقی جنگوں کا سامنا ہے جیسے افغانستان میں اور عراق میں اور کشمیر میں اور فلسطین میں باقی ماندہ اسلامی دنیا ایک نظریاتی جنگ لڑ رہی ہے اور اس نظریاتی جنگ کے اندر اصل مزاحمت یا اصل مقابلہ مسلمان نوجوانوں کا عصر حاضر کی اس ارد ارتدادی تحریک کے ساتھ ہے ایک ارتدادی تحریک پوری دنیا میں ہے مرتد کرنے کی یہ صرف اسلام کو نہیں ہے عیسائیت کو بھی یہ چیلنج ہے دونوں مذاہب سب کو ہیں کہ دنیا کی نئی تہذیب وہ اٹھی ہے لادینیت کو لے کر ارتداد کو لے کر ہر ایک کو یہی دعوت ہے کہ وہ اپنے دین سے دستبردار ہو جائے تو جن کے دین میں جان نہیں ہے تو وہ بہت آسان شکار ہیں عیسائی نوجوان آج کے جو عیسائی نوجوان ہیں پوری دنیا میں وہ اس ارتدادی تحریک کے آگے مکمل طور پر سرنڈر ہو چکے ہیں اکثریت کتنے لوگ مذہبی رہ گئے ہیں اس کا کوئی صحیح سروے کرے تو پتہ چلے یعنی اس وقت اس کا اصل اصل اس کا موازنہ یہ ہوگا اس وقت 15 سال سے لے کر تیس سال تک کے نوجوانوں کی عیسائی نوجوانوں کی کتنی تعداد چرچ جاتی اور 15 سال سے لے کر تیس سال تک کے مسلمان نوجوانوں کی کتنی تعداد مسجد جاتی اسی طرح ان نوجوانوں کے اندر عیسائیوں کے اندر یہ یہودیوں کے اندر کتنے نوجوان ایسے ہیں ان عمروں کے جو اپنی زندگیاں اپنے دین کے لیے کے علم کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں. تمام دنیاوی منفعتوں سے بے نیاز ہو کر اور کتنے مسلمان نوجوان ایسے ہیں کہ جو ان عمروں کے اندر ہوں اور وہ اپنی زندگیاں علم دین یا دعوت دین کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں دنیا کی ساری منفعتوں سے بے نیاز ہو کر یہ سروے کے صحیح نتائج سامنے آئیں تو مذاہب کی صحیح پوزیشن واضح ہوگی پھر صحیح پتا چلے گا کہ اس عالمگیر ارتدادی مادی تحریک کے سامنے عیسائیت نے کتنی مزاحمت کی اسلام نے کتنی مزاحمت کی حالانکہ دونوں کے درمیان جو آبادی کا تناسب ہے وہ ایک اور تین کا ہے یعنی عیسائی مسلمانوں سے تین گننا زیادہ ہے تو اگر یہ کوئی ہم چونکہ آج کل اس قسم کی چیزوں کی اس قسم کی ریسرچ اور اس کے صحیح نتائج وہ بھی انہی کے اختیار میں ہوتے ہیں اسلام لوگوں کو تو آپ کے کام پوچھے لیکن آپ کو اسے یہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ جیسی مزاحمت مسلمان نوجوانوں نے کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور اس, اس ساری صورتحال کے باوجود ان کا اپنے دین کے ساتھ اور اپنی تعلیمات کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اس خود اس دین کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے دیکھیں اگر اگر یہ سارا معاملہ اگر یہ پلڑا عیسائیت کے حق میں جکاوا ہوتا یہودیت کی بات اب اس سے نہیں کرتے کہ وہ بطور دین اس پہ اس کی تفصیل ہے تھوڑی سی ایک تو وہ بطور دین اس کی دعوت نہیں ہوتی اس پہ کو کوئی قبول نہیں کرتا ان کا یہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ یہودی ہو جائیں وہ تھوڑے سے رہتے ہوئے بس دنیا کے اوپر اپنا قبضہ ایک اور طریقے کے ساتھ کرتے ہیں اس کے اندر عددی اکثریت ان کو مطلوب ہی نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتے لوگ یہودی ہو جائیں وہ کہتے ہیں لوگ بے شک عیسائی رہیں یا مسلمان رہیں بس ہمارے کنٹرول میں رہے ہم چاہے تھوڑے سے لوگ ہوں گے لیکن دنیا کنٹرول کریں گے ان کے ان کا مت نظر ہی اور ہے. لیکن عیسائیت کی دعوت چلتی ہے اور بڑی زوردار دعوت ہے آپ پوری دنیا کے اندر عیسائی مشنریز جو کام کر رہی ہیں آپ کبھی ان کی تفصیلات نکالیں آپ حیران رہ جائیں گے جو بھی لوگ ہوتے ہیں باہر اپنی زندگیاں وقف کرنے دیکھیں پنجاب کا علاقہ ہے بڑا گرم رحیم خان نامے سے نہیں تو میں وہاں تھا کسی سکول کی تقریب تھی تو سکول کے ساتھ ایک چرچ تھا تو مجھے اتنا وہ گرم علاقہ ہے چونکہ میرا نیال ہے مجھے اس کا چترانداز وہ آپ جون جولائی کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے تو وہ ہم لوگ نہیں جا سکتے اور وہاں اس میں گرم موسم تھا انتہائی اس اسکول کے ساتھ جو چرچ تھا اس کے اندر ایک انگریز تھا اور پندرہ بیس پچیس سال سے رحیم خان میں رہ رہا ہے میں اس بات پہ بہت حیران تھا کہ اس گرمی کے اندر یہ رہتا کیسے وہ زندہ کیسے تھا اتنے ٹھنڈے علاقوں کے لوگ اور بہت سارے لوگ یہاں پر تو عیسائی مشنریز پوری دنیا کے اندر کام کرے افریقہ کے آپ جنگلوں میں جائیں جہاں پر انسان بالکل ہی کپڑے ہی نہیں پہنتے اور وہ کسی قسم کے تہذیب و تمدن سے واقف نہیں یہ لوگ وہاں پر بھی ہوتے وہاں بھی کام کر رہے تھے تو بہرحال ایک ان کی کوشش ہے دنیا کو عیسائی بنانے کی اپنی طرف سے اس کے پشت پر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا اگر اگر یہ پتہ چلے کہ دنیا کے اندر بے دینی کی یا ارتداد کی جو لہر آئی ہے اس کا جو مقابلہ ہوگا وہ دین کی پر عمل میں کہہ رہا چاہ رہا تھا اگر یہ پڑھائی عیسائیت کے حق کے اندر ہوتا دنیا میں دین کے پھیلنے کا یہ عیسائیت پھیل رہی ہے نوجوان زندگیاں وقف کر رہے ہیں عبادت گاہیں بھر گئی ہیں لوگوں سے اور جناب عالی عمارتیں خرید خرید کر چرچ بن رہے ہیں پوری دنیا میں اگر یہ سچویشن ہوتی ہے آپ کو سچویشن کا تو پتہ ہے نا کہ چرچ بک رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس کے اندر اور ادارے کھل رہے ہیں حتیٰ کہ مساجد کھل رہی ہیں یورپ میں کتنے مسلمانوں نے چرچ خرید کے مسجد بنائی ہے تو وہ جب ایک چرچ کا ایک خاص اصول ہے کہ جب اس کی عبادت گزاروں کی تعداد ایک خاص حد سے نیچے ہو جاتی ہے تو وہ ان عبادت کرنے والوں کو دوسرے چرچ کی بات کرنے والوں کے ساتھ مرچ کر دیتے ہیں اس چرچ کو بند کرتے ہیں جیسے ہم نہیں اپنی کلاسز مرض کرتے ہیں کبھی کبھار جب لوگ کم ہو جاتے ہیں تو, تو وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ لوگ کم رہ گئے ہیں تو چلو جی دو جماعتیں اکٹھی کردم کرتے رہتے ہیں بیٹھے یا ہی البرحال کے اسٹوڈنٹس تو یہ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا جی اس چرچ کے اندر جو عبادت کرنے والے تھوڑے رہ گئے ان کو دوسرے چرچ کے متھے لگاؤ اور اس چرچ کو بیچ دو تو اسے وسائل آ جائیں گے اس سے کچھ اور کام ہو جائیں گے تو مسلمان خریدیں اگر یہ صورتحال نہ بھی ہوتی ہم اس کو الٹا کر دیں ذرا بالکل دوسری طرف کہ خوب چرچ بن رہے تھے اور لوگ عبادتیں کر رہے ہیں اور نوجوان اپنی زندگیاں عیسائیت کی تعلیم کے لیے اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وقف کر رہے ہیں پورے یورپ کے اندر ایک ہوا چلی ہوئی ہے امریکہ میں بھی ایک ہوا چلی ہوئی ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر تو بھی ہم یہ کہتے کہ اس کی پشت پر مادی وسائل بھی ہیں ٹیکنالوجی بھی ہے ملکوں کی ترقی بھی ہے ان کی ویسے دنیا پر ایک غلبہ ہے تو ان کے غلبے کی وجہ سے ان کا دین بھی غالب آ رہا ہے یہ ساری باتیں کی جا سکتی تھیں اس کے اگر ایسی صورتحال ہوتی یہ چیز مسلمانوں کے حق کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر سروے آپ کر کے دیکھیں آج سے بیس سال پہلے یورپ میں کتنی مسجدیں تھیں آج کتنی ہیں اور آج سے بیس سال پہلے مسلمان کتنے تھے آج کتنے تھے پاکستان میں آج سے بیس سال پہلے مدارس کتنے تھے آج کتنے ہیں اور آج سے بیس سال پہلے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے نوجوان کتنے تھے آج کتنے یہ تعداد بڑھ گئی ہے بہت زیادہ پشت پر سوائے مظلومیت کے سوائے دنیا بھر کے مظالم کا شکار ہونے کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر پیچھے رہ جانے کے علوم کی ترقی کے اندر پیچھے یہ بیک گراؤنڈ تو یہ ہے تو ثابت کیا ہوتا ہے اس سے کہ قوت مذہب کے اندر مذہب اتنا قوی ہے کے باوجود اس کے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی ایکسٹرنل سپورٹ نہیں ہے کوئی خارجی مدد نہیں ہے اس کو کسی قسم کی اس کے باوجود اس کے پیغام کے اندر اس قدر قوت ہے اب اگر فرض کیجئے کہ اس کو یہ دیگر تعداد بھی مل جائیں پوری طور پر تو اس کے اندر کتنی غیر معمولی قوت پیدا ہوگی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان جس زمانے میں ان کا مورائل ڈاؤن ہو تب بھی وہ ان چیزوں سے گریز کریں ان کاموں پر عمل کریں کیا ایک تو وہن نہ ہو ان کے اندر کمزوری نہ ہو ان کے اندر کسی بھی اعتبار سے نظریاتی شکست نہ ہو ان کے اندر غیروں سے مرعوبیت نہ ہو ان کے اندر کسی قسم کا بھی کسی قسم کے بھی ان کے اندر سستی نہ ہو اور پھر کیا ہے صبر کریں اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دور میں ان کی بات کیا ہوگی وما کان قول اللہ ان قول یہ یہ کہیں گے رب بن لنا فر النا ہمارے گناہوں کو معاف فرما وہ اصراف انافی امرنا اپنے کاموں کے اندر جو ہم نے حدود سے تجاوز کیا یا اللہ تو اس کو اس تجاوز کو معاف فرما وہ سب بت اور اس نام موافق صورتحال حال کے اندر بھی ہم جو ٹوٹے پھوٹے دین کے اوپر چل رہے ہیں اس پر ہمارے قدموں کے اندر یا اللہ تصبات اور قوت کو پیدا فرما ون سر نا القومل کافرین اور یا اللہ خیروں کے اوپر ہمیں نصرت عطا فرما ہمیں غالب کر دیکھیں یہ دعا آپ اس کو دیکھیں اور اپنے موجودہ حالات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں کتنی ریلیونٹ ہے حالانکہ بدر کے بعد نازل ہوئی رسول اللہ عہد کے بعد نازل یا آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ایسا کریں گے حسن ثوابل آخیرہ دونوں چیزوں کا وعدہ اس پر جو جزا ملے گی ثواب دنیا وہ حسن ثوابل اور آخرت کا تو ثواب پر اس کے ساتھ لفظ حسن نے لگایا کہ وہ اصل تو آخرت ہے لیکن اس اس کے اس مزاج کے نتیجے میں شکست کے زمانے کے اندر بھی اگر مسلمان اس مزاج کو اپنائیں گے تو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بھی ان کو اس کا سلا اور دنیا کا سلا کیا ہوتا ہے دنیا کا سلا دنیا کا غلبہ ہوتا ہے دنیا کی سرفرازی ہوتی ہے دنیا کی سربلندی ہوتی ہے دنیا کی عزت ہوتی ہے دنیا کے مالی وسائل ہوتے ہیں معیشت ہوتی ہے یہ دنیا کی سربلندی ہے نا ساری کی ساری تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرمائیں گے وہ حسن ثواب آخر اور آخرت کا ثواب تو ہے واللہ اللہ المحسنین اللہ تعالیٰ کیفیت احسان کے ساتھ اپنی عبادت کرنے والوں کو پسند فرمات ان سے لج الشان و محبت فرمات یہ ایک بات بتا دی ساتھ دوسری یہ جوڑ دی کہ الدین اگر تم نے ایسے نہیں کیا اور کیا کیا انتقی اللّین کفر اس کی بجائے تم نے اہل کفر کی اطاعت کی ان کے طریقے اپنائے ان کے رستے کے اوپر چلے ان سے مرغوب ہو گئے اور ان ان سے ان کے ان سے متاثر ہو گئے اور انہی کے سارے تمدن اور طور طریقے اگر تم نے اپنا لیے یردو کم اعلیٰ آبکم تمہاری تنزلی شروع ہو جائے گی تمہیں اللہ جل شاہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہارے اندر جو صبات اور اپنی جو پختگی اور قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی فتن قلیب اور انتہائی نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے تم ہو جاؤ گے اور اس وقت گویا کہ اللہ کا ہاتھ تم سے چھوٹ جائے گا اور یہ یاد رکھو کہ بل اللہ مَلاََ و خیر الناصرین کے اللہ کے علاوہ تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ اگر تم سے وہ چھوٹ گیا تو پھر کوئی اور چیز تمہیں نہیں ملے گی اس کو ہمیں قرآنِ پاک کو اور اس کی آیات کو اپنے انفرادی زندگی کے اندر بھی ہم میں سے اس کو یہ تو ایک وسیع تناظر کے اندر قوموں کے تناظر میں اس کو اپنی ذات پر بھی چسپاں کریں گے تو آپ بھی اپنے معاشرے کے اندر اپنی دینداری کے لیے ایک جنگ کے اندر ہوتے جو لوگ دین سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو اس کے لیے رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور ہمیں اس کا بہت اندازہ ہوتا ہے جب کوئی علم دین کے لیے قدم اٹھانا چاہتا ہے اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں کوئی کوئی اصلاح نفس کے لیے قدم اٹھانا چاہتا ہے اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں کوئی اپنے گھر کے اندر دین لانا چاہتا ہے اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں کوئی اپنے گھر سے باہر کوئی اپنے دفتر کے اندر کوئی دینی کام کرنا چاہتا ہے اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ہر سطح کے اوپر انسان ان رکاوٹوں کا شکار ہوتا ہے ان جگہوں کو اگر وہ دیکھے تو یہ الج اللہ شاہ کے دائمی اصول ہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اس کو دیکھ کر اور اس سے انسان کو حوصلہ لے کر پھر اپنی زندگی کی ترتیب کو طے کرنا چاہیے اللہ شان عمل کی توفیق نصیب فرمائے